أشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار نبی علیہ السلاطل اہل مکہ کے ہاں اپنی سچائی امانت اور دیانت اور حسن اخلاق کی وجہ سے مشہور و معروف تھے آپ علیہ الصلاط واللام کی ذات مکہ والوں کے ہاں ایک ایسی ذات تھی جس کو سبھی چاہتے تھے جس سے سبھی محبت کرتے تھے آپ کے معاملے میں ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا لیکن جو ہی نبی علی اثلا نے نبوت کا اعلان کیا لوگوں کو توحید کی طرف بلایا لوگوں کو شرک سے روکا اسی وقت سے آپ متنازع بن گئے اسی وقت سے مکہ والے آپ کے معاملے میں تقسیم ہو گئے بہت تھوڑے لوگ تھے جن کی رائے آپ کے بارے میں مثبت تھی اکثر وہ تھے جو آپ کے مخالف تھے اور آپ کے بارے میں منفی رائے رکھتے تھے مکہ والوں کا یہ رویہ آپ کے حوالے سے کیوں تبدیل ہوا توحید و شرک کی وجہ سے ورنہ نبی علیہ علیم کا اخلاق وہی تھا جس کا وہ پہلے سے اعتراف کرتے تھے آپ پہلے کی طرح اب بھی امین اور صادق تھے لیکن چونکہ آپ نے لوگوں کو شرک سے روکنا شروع کر دیا تھا اس لیے بہت سے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اب اس میں قصور کس کا ہے کیا نبی علیہ السلاۃ السلام کا قصور ہے پتا نہیں آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے خطیبوں کو لوگ پسند کرتے ہیں جو کوئی ایسی بات نہ کرے جس بات سے کسی کا دل دکھے جو سب کو ساتھ لے کر چلے جو سب کو رادی رکھے اور ایسے مشورے یہاں بھی دیے جاتے ہیں تو میرے بھائی سب کو رادی رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بس یہ ہے کہ شرک کے موضوع پہ آپ گفتگو نہ کریں بدعات کے موضوع پہ آپ گفتگو نہ کریں قصے کہانیاں سناتے رہیں بزرگوں کے خواب بیان کرتے رہیں بزرگوں کے چلے بیان کرتے رہیں اور بزرگوں کی شان اور مقام بیان کرتے رہیں سب ہی آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کائنات بسائی ہے مجھ اور آپ کو پیدا کیا ہے توحید کے لیے فرمایا وما خلقت الجن کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے یعنی کہ اللہ کی عبادت ہو اور غیروں کی عبادت سے انکار ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لاکھ سے زائد انبیاء کرام علیہ مسلاۃ و کو محبوس فرمایا انہیں بھی یہی پیغام دے کر بھیجا کہ ہم <مطابوت> نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ہے اللہ تعالیٰ فرما ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ہے رسول کس لیے بھیجا ہے فرمایا وہ اپنی قوم کو یہ پیغام دے کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ او عبداللہ میری عبادت کرو وہی اور میرے سوا کسی اور کی عبادت کے قریب نہ جاؤ نبی علیہ السلاۃ وسلام کے بارے میں توحید کی دعوت دینے کی پداش میں شرک سے روکنے کی وجہ سے مکہ والوں نے طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے کبھی یہ کہا گیا کہ آپ نو دینٹل ہو چکے ہیں کبھی کہا گیا کہ آپ کاہل ہیں کبھی آپ کو شاعر کہا گیا کہ جیسے شاعر جو دل میں آتا ہے کہتے رہتے ہیں اکثر اوقات ان کی باتیں فضول ہوتی ہیں ایسے ہی نبی علیہ اصلاح و کے بارے میں مشہور کرنے کی کوشش کی گئی ایسا ہی ایک, م... ایک معاملہ مکہ میں پیش آیا مکہ کے باہر سے ایک صاحب مکہ میں آئے تو مکہ والوں نے اسے خبردار کیا کہ محمد کے قریب نہ جانا صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ امام مسلم رحم اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں روایت کیا ہے اور اسے نقل کرنے والے صحابی کا نام ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحابی کا نام کیا میرے بھائی ہو اور کون سے امام نے اس کو اپنی حدیث کی کتاب میں ذکر کیا ہے جی مسلم رحمہ اللہ بات حوالے کے ساتھ کی جائے تو اعتبار رہتا ہے اعتماد رہتا ہے اور اگر میں حوالے کے بغیر بات کروں گا تو یقیناً آپ میری بات کے اوپر یقین نہیں کریں گے کیونکہ میری کیا حیثیت ہے ہم سب ماننے والے ہیں نبی علیہ السلاۃ اسلام کی جس بات میں آپ کا حوالہ ہو جس بات کے بارے میں یقین ہو کہ نبی علیہ اسلاتو السلام کے ذریعے سے آئی ہے اسی پہ یقین رہتا ہے دیگر باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تو جناب عبداللہ ابن عباس رنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ازتے شنوہ یہ قبیلے کا نام ہے عربوں کے قبیلے کا نام ہے اصط شنوہ اصط شنوہ سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی اقدامات مکہ میں آیا کبیلے کے نام میں آپ سے نہیں پوچھوں گا مشکل ہے آدمی کا نام تو بتا دے کون آیا ہے جی لگتا ہے میں تنہا گفتگو کر رہا ہوں آپ میرے ساتھ نہیں ہے مکہ کا واقعہ ہے امام مسلم نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب عبداللہ ابن عباس اللہ نما کہ مکہ میں ایک صاحب آئے ان کا تعلق شنوا قبیلے سے تھا اور ان کا نام تھا وماد کیا نام ہے یہ مکہ میں آئے تو لوگوں نے کہا محمد کے قریب نہ جانا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی مینٹل ہو چکا ہے اسے جنون ہے اس میں جن داخل ہو چکے ہیں اس طرح کی باتیں کی یہ مفہوم تھا اس لفظ کا جو ان لوگوں نے استعمال کیا دماغ سوچنے لگا کہ اس بیماری کے علاج کا میں ماہر ہوں میری تو شہرت ہی یہی ہے میں تو لوگوں کو دم کیا کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہیں یہ بیماری لگی ہوئی ہو تو یہ مجھے اس آدمی کے پاس جانے سے روک رہے ہیں تو کیوں نہ میں اس کے پاس جاؤں اس کا علاج کر ڈالوں چنانچ نبی علیہ علیم کے پاس آئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ اللہ دیر ری جسے یہ بیماری لگی ہوئی ہو جو آپ کو لگی ہے میں اسے دم کیا کرتا ہوں اور اللہ تبارک و کو تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی ہے میرے ذریعے کئی لوگ شفا یاب ہو چکے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بھی دم کر دوں شاید اللہ تعالیٰ آپ کو میرے ذریعے شفا دے دے نبی علیہ اصلاح تو کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو اس کا جواب کیا ہوتا گالیاں یا تھپڑ لیکن نبی علیہ السلاۃ وسلام بہت صبر کرنے والے تھے بڑے عظیم اخلاق کے مالک تھے آپ نے اوپر کنٹرول رکھا اور اس کا جواب جس کلام سے دیا وہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہاں پہ یہ وزاد کرنا چاہوں گا کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج جب ہمارے حاجی بھائی عمرہ کرنے والے سعودی آنے لگتے ہیں تو کئی لوگوں کو فکر پڑ جاتی ہے کہ یہ وہاں پہ جانے والا ہے کہیں تبدیل نہ ہو جائے لوگوں کو روکا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی گفتگو نہیں سننی وہاں جو کتابیں ملے ان کا مطالعہ نہیں کرنا حالانکہ آج کل لوگ پڑھے لکھے ہیں ٹیکنالوجی का زمانہ ہے لوگوں کو بیوقوف بنانا ممکن نہیں ہے نہ ہمارے لیے نہ ان کے لیے ہماری بات بھی لوگ تب مانیں گے اگر ہم قرآن پاک کی عہد پڑھیں گے یا نبی علی السلاۃ اسلام کی صحیح حدیث پڑھیں گے اور ان کی بات بھی لوگ تبھی مانیں گے اگر وہ بھی قرآن پاک کا حوالہ دیں گے یا نبی علی اسلام کی صحیح حدیث کا حوالہ دیں گے یہ کہہ دینا آج کے زمانے میں کافی نہیں ہے کہ یہ وہاں بھی ان کی بات نہ سنو یہ کوئی دلیل نہیں ہے آج کے زمانے میں یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم اور ہیں وہ اور ہیں کیسے بھی سمجھائیں کیسے ہم اور ہیں وہ اور ہیں وہی وہ رب ہمارا وہی نبی ان کا وہی وہ قرآن ہمارا وہی ان کا اور کیسے ہیں سمجھائیں ہمیں دلیل کے بغیر بات نہیں مرے گی رات اسلام کے بارے میں بھی مکہ میں ٹھیک ٹھاک پروپگنڈا ہوا اور یہی کچھ آج ہو رہا ہے امام محمد ابن عبد الوہب رحیم اللہ جن کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے توحید کی دعوت کو عام کیا ہے انہوں نے اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے دادا پردادا کی قبر ہے اسے مزاق کا کرو وہاں پہ نظرانے لے کر آؤ وہاں بکرے سب کرو وہاں چادریں چڑھاؤ نہیں انہوں نے تو یہ کہا ہے, ایک اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اس موضوع پہ انہوں نے کتاب لکھ ڈالی کتاب میں کیا ہے کتاب میں قرآن پاک کی وہ آیات ہیں جن کا تعلق توحید اور شرک سے ہے کتاب میں وہ احادیث ہیں جن کا تعلق توحید اور شرک سے ہے ایک جگہ پہ ایک امام صاحب اکثر اوقات محمد بن عبد الحاب رحیم اللہ کو برا بلا کہتے گالیاں دیتے ایک صاحب نے حکمت سے کام لیا اس نے کہا کہ حکمت کے ساتھ مولانا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کیا کیا کتاب تو لی اور اس کا پہلا صفحہ پھاڑ ڈالا اسے الگ کر دیا اب کتاب مولف کے نام کے بغیر ہے سب کچھ موجود ہے لیکن مؤف کا نام موجود نہیں ہے یہ کتاب مولانا صاحب کو دی کہ آپ کی اس کتاب کے بارے میں مجھے رائے درکار ہے مولانا صاحب نے کتاب دیکھی تو اس میں یہ آیات تھی یا نبی علیہ السلام کی حدیث تھی تو کہنے لگے کتاب بہت اچھی ہے تو اس صاحب نے کہا میں اس کا مطالعہ کر سکتا ہوں کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں تو اور ہیں کہا یہ کتاب اسی شخص کی ہے کہ جسے صبح و شام آپ گالیاں دیتے ہیں یہ اسی کی ہے تو میرے بھائیو یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے اس میں سماد نامی آدمی مکہ میں آیا ہے تو اہل مکہ اسے نبی علیہ السلاط و کے قریب جانے سے روک رہے ہیں کہ یہ آدمی مجنون ہو چکا ہے اس کے اوپر جنون کا حملہ ہو چکا ہے کہیں تم یہ خراب نہ کر دے اس کے قریب نہ جانا لیکن سمات بار اعتماد تھا اسے یہ یقین تھا کہ میں اس کو تبدیل کر دوں گا میں ان کا علاج کروں گا تو نبی علی اسلام کے پاس چلا آیا اور آپ سے اجازت مانگی کہ آپ کو جو بیماری لاحق ہے اس کا میں ماہر معالج ہوں میں اس کا علاج کر سکتا ہوں میں دم کرتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں نبی علیہ علیم نے اسے کوئی غالی نہیں دی اپنی صفائی بھی پیش نہیں کی صرف مشہور خطبہ پڑھا جو عام طور پہ جمعہ کے خطبے سے پہلے آپ لوگ غلوما کے نام سے سنتے ہیں اور میں بھی وہی پڑھتا ہوں مسلم شریف میں وہ مختصر آیا ہے دیگر کتب میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے تو میں تفصیل کے ساتھ وہ خطبہ آپ کے سامنے رکھوں گا آپ نے یہ الفاظ پڑھے ان الحمدللہ نحمد ہو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 میں بھی وضاحت کروں گا لیکن آج صرف ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ہر قسم کی حمد و سنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے ہم اسی کی حمد و سنا بیان کرتے ہیں ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں ہم اسی سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں ہم اپنی نفس کے شر سے بچنے کے لیے اور اپنے اعمال کی شامت سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا <تصفح> میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں یہ کلام آپ نے پڑھا تو سماج کہنے لگا ایک دفعہ پھر پڑھیں نبی علی السلام نے پھر پڑھا کہا ایک دفعہ پھر پڑھیں نبی علی السلام نے کلام پھر پڑھا کہنے لگا سماج میں نے بڑے بڑے شاعروں کا کلام سنا ہے میں نے بڑے بڑے جادوگروں کی گفتگو سنی ہے میں نے بڑے بڑے کہنوں کا کلام سنا ہے اللہ کی قسم ایسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا یہ کلام سمندر کی گہرائیوں سے نکلا ہوا محسوس ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کر سکوں اسلام قبول کر سکوں نبی علیہ علیم نے ہاتھ بڑھایا سماد نے بیعت کی اسلام قبول کر لیا نبی علی السلام نے فرمایا کہ میں تم سے تمہاری قوم کے نام پر بھی بیعت لیتا ہوں کہ وہ بھی مسلمان ہوں گے اور میں ان کے نام کی بھی تم سے بیعت لے رہا ہوں ناچ سماعت نے اپنی قوم کی جانم سے بھی بیعت کی میرے بھائیوں دیکھیے قرآن پاک میں اور نبی علی السلام کے کلام میں کتنی برکت ہے کتنا اثر ہے افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج کل ممبر و محراب پہ سب کچھ بیان ہوگا قرآن پاک اور نبی علیہ السلام کی احادیث کا بیان نہیں ہوگا قرآن پاک برکت کے لیے پڑھا جائے گا لیکن اس کا ترجمہ اس کی تشریح اس سے کون سے مسائل اور کام معلوم ہو رہے ہیں اس کی گہرائی میں جانا اس کو بیان کرنا پبلک کے سامنے اللہ کا کلام رکھنا یہ چیز نہیں ہو رہی نبی علیہ السلط السلام سے محبت کے نارے تو لگیں گے آپ کے نام پہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملایا جائے گا بینر بھی لگیں گے یہ بھی لکھا جائے گا آمد مصطفیٰ مرحبا لیکن نبی علیہ السلام کی جب حدیث آئے گی پھر مرحبا نہیں کہتے پھر انکار کر دیتے ہیں جب آپ کی حدیث آتی ہے پھر کہتے ہیں ہمارے بزرگ نہیں مانتے جب آپ کی حدیث آتی ہے ہمارے کالی صاحب نہیں مانتے جب آپ کی حدیث آتی ہماری برادری نہیں مانتی جب آپ کی حدیث آتی ہمارے والدین نہیں مانتی میری اولاد نہیں مانتی میری بیگم نہیں مانتی ابھی تو آپ کہہ لیتے تھے آمد مصطفیٰ مرحبا اور جب آپ کی حدیث آئی ہے تو ماننے سے انکار کر دیا میرے بھائی اگر ہم روشنی ہی چاہتے ہیں جنت کی راہ پہ لگنا چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں اس کا ترجمہ سیکھیں اس کی تفسیر سیکھیں نبی علی السلام کی صحیح آدیش سیکھیں ان کا ترجمہ سیکھیں ان سے جو احکام اور مسائل معلوم ہوتے ہیں ان پہ پی عمل پیدا ہو جائیں دعوت و تبلیغ میں قرآن پاک کو پیش کیا جائے نبی علی السلام کی صحیح آدیش کو پیش کیا جائے اور یہ روس جو چل پڑی ہے قصے سنانے کی کہانیاں سنانے کی من گرد واقعات سنانے کی بزرگوں کے خواب سنانے کی اسے چھوڑ کے لوگوں کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑا جائے نبی علیہ السلام کی سیاحیش کے ساتھ جوڑا جائے قرآن پاک سے جو ہمارا تعلق زہری سا رہ گیا ہے گلیشیم کے گلاب میں لپیٹ کے گھر میں رکھ دیا جائے قسمیں اٹھا لی جائے اور جب کبھی موقع ملے تو اسے چوم لیا جائے یہ چالک کافی نہیں ہے قرآن پاک کو کھولنا ہوگا کھول کے پڑھنا ہوگا اور پڑھنا بھی کافی نہیں ہے اسے سمجھنا ہوگا سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا لوگوں کو اس کی دعوت دینا ہوگی عدالتوں میں فیصلے ہوں تو قرآن پاک کے ذریعے ہوں گھر میں بچہ بیمار ہو بیگم بیمار ہو قرآن پاک کے ذریعے دم کریں ہم تو دم میں بھی قرآن پاک کی طرف رجوع نہیں کرتے دم کے لیے بھی دائیں بائیں بھاگتے رہتے ہیں اس سے تعویذ لکھواؤ اس سے لکھواؤ یہ کیا ہے کیا آپ کو سورہ فاتحہ نہیں آتی کیا آپ کو سورہ اخلاص نہیں آتی کیا سوت فرق پر کیا آپ خود دم نہیں کر سکتے ہم نے جب یہ سنا کہ قرآن پاک میں شفا ہے ہم نے کہا مولوی صاحب سے تعویذ لکھوا لو فلاں بابے سے لکھوا لو فلاں نجومی سے لکھوا لو اب لکھنے والے بھی کچھ تو وہ ہے جو قرآن پاک لکھ کر دیتے ہیں اور اکثر وہ ہے جو قرآن پاک کی بجائے دیگر چیزیں لکھتے ہیں میرے بھائی قرآن پاک میں یقیناً شفا ہے اس میں کوئی شکو شبہ نہیں ہے لیکن پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ قرآن پاک نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ کہ شہد میں بھی شفا ہے اب شہد میں شفا ہے یہ شفا کیسے ملے گی اگر کوئی صاحب شہد بوتل میں ڈال کے بوتل کو گلے میں لٹکا لے تو کیا شفا مل جائے گی کیسے ملے گی شہد کھانے سے ملے گی قرآن پاک میں कैसे मिलेगी ہے کیسے ملے گی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اسے क्या جائے لیکن ہم کیا کرتے ہیں تویج لکھوا لیتے ہیں گلے میں ڈال لیتے ہیں پانچ سال کی عمر کا بچہ ہے پانچ مہینے کا بچہ ہے تاویز ڈال دیا ہے مرتے دم تک وہی وہ رہتا ہے آپ کہ قرآن پاک کی بار بار تلاوت ہو اللہ کے کلام کا بار بار ذکر ہو آج آپ کے پیٹ میں درد ہے قرآن پاک پڑے کل کان میں درد ہے قرآن پاک کے ذریعے دم کریں ہاتھ میں درد ہے قرآن پاک کے ذریعے دم کریں یعنی کہ بار بار اللہ کا کلام آپ کے گھر میں آپ کے جسم پہ پڑھا جائے اللہ تو اب طرح سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی تلاوت کرنے کی اس کو اوپر عمل کرنے کی توفیق نہ فرمائی اور قرآن پاک کے ذریعے تبلیغ کرنے کی توفیق نہ فرمائی اللہ کرے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جتنا اثر اللہ کے کلام میں ہے اتنا اثر بزرگوں کے کلام میں نہیں ہے اللہ کرے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جتنا اثر نبی علیہ السلاط و اسلام کے میں ہے اتنا اثر میرے اور آپ کے کالی صاحب میرے اور آپ کے پیر صاحب کی گفتگو میں نہیں ہے تو میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ حد کے بعد قرآن پاک سے آپ اپنا تعلق نئے سرے سے اور اچھی طرح قائم کریں اور خود بھی پڑھیں بچوں کو بھی پڑھائیں خود بھی سمجھیں انہیں بھی سمجھائیں اب میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں